انصار کی دوسری بیعت سن نبوی جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا تیرہواں سال تھا تو مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لے کر بغرض ادائے حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرقین بھی جو حنوز اسلام کے حلقہ بگوش نہیں ہوئے تھے حج کے لیے روانہ ہوئے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی چار سو سے زیادہ تھے مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد پچہتر تھی جس میں سے تہتر مرد اور دو عورتیں تھیں جنہوں نے آپ کے دستے مبارک پر اسی گھاٹی میں بیت کی جس میں پہلے کی تھی اور اس بیت کا نام بیت عقبہ ثانیہ ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے بیت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کیے ہیں وہ پچہتر سے کچھ زیادہ ہیں جن کے اسمائے گرامی حروف تہجی کی ترتیب سے حسب ذیل ہیں اسعد بن زورارا اسید بن حغیر عبی بن کعب اوس بن ثابت حضرت حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن یزید برا بن معرور بشر بن براء بن معرور بشیر بن سعد بحیر ابن الحیسم ثابت بن الجزا صالبہ بن عدی صالبہ بن غنما جابر بن عبد اللہ جابر بن صخر حارث بن قیس خالد بن زید خالد بن امر خالد ابن بن عدی خالد بن قیص خارجہ بن یزید خدیج بن سلامہ خلاد بن سعید زکوان بن عبد کیس رافع بن مالک بن عجلان رفاع بن رافع بن مالک رفا بن عبد المنظر رفا بن عمر زیاد بن لبید زید بن سہل سعد بن سعید سعد بن حسیمہ سعد بن الربی سعد بن عبادہ سلما بن سلامہ سلیم بن عمر سنان ابن الصفی سحل ابن اطق شمر بن سعد صیفی بن سواد وحاق بن زعید وحاق بن حارثہ کفیل بن نعمان ظہیر ابن رافع ابادہ بن صامت عباد بن قیص عبداللہ ابن اونیس عباس ابن نزلہ عبداللہ ابن ربیع عبداللہ ابن الرواحٰ عبداللّہ ابن الز عبداللہ ابن عامر ابن حرام ابس ابن عامر عبید ابن الطیحان یعنی ابوالحسین بن طیحان کے بھائی اقبہ بن, بن عامر اقبہ بن عامر اقبہ بن وہ عبادہ بن ہضم عامر ابن حارث امر بن, بن غذی عمر بن عمیر عمیر بن حارث اوف ابن حارث اویم بن, بن سائدہ فروہ بن عامر قطعہ بن نعمان قطبہ بن عامر قبیث ابن عامر قیس بن ابی صاسع کاب بن مالک مالک بن طیحان مالک بن عبداللہ مسعود بن یزید معاذ بن جبل معاذ بن حارث معاذ بن عمر الجموح ماقل بن المنظر معان بن عدی معؤوث بن حارث منظر بن عمر نعمان بن حارثہ نعمان بن عمر ہانی بن نیاز ابو بردہ یزید بن صالبہ یزید بن خزام یزید بن عامر یزید بن المنظر نصیبہ بنتقاب اسماں بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہم انہ اجمعین مسند احمد میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور یہ فرماتے میں و مع انسرونی حتّہ ابلغا رسالت ربی یعنی کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے کون ہے جو میری مدد کرے یہاں تک کہ خدا کا پیام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا یہاں تک اللہ نے ہم کو یشرف سے آپ کے پاس بھیجا ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہم میں جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہو کر واپس ہوتا جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان پھرتے رہیں ستر آدمی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئے الآآ الحدیث قافلہ مکہ پہنچا مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیام بھیجا کہ ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایام تشریق کے دوران میں مینا کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں ملنے کا وعدہ فرمایا جہاں گزشتہ سال بارہ حضرات بیت سے مشرف ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ہمراہ تھے حضرت عباس اگرچہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کو غایت درجہ محبوب رکھتے تھے بیٹھتے ہی حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ محمد اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں حضرت عباس نے یہ الفاظ اس وجہ سے فرمائے کہ لوگ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف تھے مگر جس عزت اور وقت سے آپ کو دیکھتے تھے وہ کسی کو نصیب نہ تھی اور آگے فرمایا اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں اور وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں اگر تم ان کی پوری پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو انصار نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا وہ ہم نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لیں آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ کے لیے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ ہم کو مکمل معاونت اور نصرت کے ساتھ مدینے میں جگہ دو اور خوشی ہو یا رنج و راحت ہو یا کلفت افلاس ہو یا تونگری ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو کہوں وہ سنو انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلا ملے گا آپ نے فرمایا جنت یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں انصار نے کہا سب منظور ہے لائیے دست مبارک بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں ابو الحسن ابنتھیان نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ مکرمہ واپس ہو جائیں اور ہم کو یہاں چھوڑ جائیں آپ یہ سن کر مسکرائے اور یہ فرمایا ہرگز نہیں تمہاری جان میری جان ہے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جس سے تمہاری سلو ہے اس سے میری بھی سلو ہے اس پر سب نے نہایت رضا و رغبت کے ساتھ بیت کے لیے ہاتھ بڑھایا سلیمان ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جب اوس اور خزرت کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی تو بعض نے یہ کہا کہ اس کا صحیح علم حضرت عباس کو ہوگا وہ اس وقت موجود تھے ان سے دریافت کرنا چاہیے حضرت عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسد بن زورہ نے جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور باصعادت تھے آپ کے دستے مبارک پر بیت کی اور پھر برا بن معرور نے اور پھر اسید ابن عغیر نے عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیت کو پختہ اور مستحکم کرنے کی غرض سے کہا اے گرو ہے خزرج تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیت کر رہے ہو یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیت کر رہے ہو اگر آئندہ چل کر مصائب و شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اور اگر تم آئندہ کے شدائد و وصائب کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہبودی ہے سب نے کہا ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں آپ کے لیے جان و مال سے ہم کو دریغ نہیں مصائب سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے انتخاب نقابہ جب سب بیت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب فرمائے تھے اسی طرح میں بھی جبریل کے اشارے سے تم میں سے بارہ نقیب منتخب کرتا ہوں اور ان بارہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے اسماء نقابہ جن حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب منتخب فرمایا ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں اسد بن زورارہ عبداللہ بن الرواحا سعد بن ربیہ رافع بن مالک ابو جابر عبداللہ بن عمر براء بن معرور سعد بن عبادہ منظر بن عمر عبادہ بن سامد اسید بن عغیر سعد بن القیسمہ رفاع بن عبد المنظر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انصار میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتلاتے جاتے تھے کہ فلاں کو نقیب بنائیں ظہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلاحت و تسلیم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے بارہ نقیب منتخب کروں گا تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنایا گیا اس لیے کہ میں معمور ہوں جس طرح حکم ہے اسی طرح کروں گا اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس جس کو نقیب بنانے کا حکم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے جب صبح ہوئی اور یہ خبر مکہ میں پھیلی تو قریش نے انصار سے آ کر دریافت کیا قافلے میں جو یشرف کے مشرق اور بت پرست تھے چونکہ ان کو اس بیت کا بالکل علم نہ تھا اس لیے ان لوگوں نے اس خبر کی تقسیب کی اور یہ کہہ دیا کہ یہ خبر بالکل غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم کو ضرور علم ہوتا بعد ازاں یہ قافلہ مدینے کو روانہ ہوا روانگی کے بعد قریش کو اس خبر کی تصدیق ہوئی انصار کے پکڑنے کے لیے دوڑے مگر قافلہ نکل چکا تھا کوئی ہاتھ نہ آیا صرف سات بن عبادہ کو جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو اسنائے راہ سے پکڑ لائے اور خوب مارا جبیر بن متعم نے آ کر چھوڑایا بیعت کیا ہے بیعت بیس سے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں انتہائی رضا و رغبت کے ساتھ اپنی جان و مال کو خداوند ذوجلال کے ہاتھ بمعاوضہ جنت فروخت کر دینے کا نام بیعت ہے چنانچہ جب یہ بیت ہونے لگی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے جو چاہیں شرط کر لیں مگر یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم کو اس کے معاوضے میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت عبد اللہ بن رواحا نے عرض کیا ربیح البح لا نقیل ولا نستیلو یعنی بڑے نفع والی بیع و خرید و فروخت ہے ہم اس کے اقالہ اور فص پر ہرگز راضی نہ ہوں گے اس پر اللہ جل جلال نے یہ آیت نازل فرمائی یو وَمَنْ چی نی سیل فروت جیری و مند بہ دینا هو الفوز العظيم ترجمہ تحقیق اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو بمعاوضہ جنت خرید لیا ہے یہ لوگ خدا کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں جس میں کبھی مارتے ہیں اور کبھی مارے بھی جاتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ کون عہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے بس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو اور یہ بیع تم کو مبارک ہو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے ایک ضروری تمبی محمد ابن صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت کے وقت صرف مردوں سے مسافہ فرماتے تھے عورتوں سے مسافہ نہیں فرماتے تھے صرف زبانی اقرار اور عہد لے کر یہ فرماتے جاؤ تم سے بیت ہو گئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا جو ہجرت کر کے آتی ان کا اس آیت سے امتحان فرماتے جو عورت شرائط کو قبول کرتی جو اس آیت میں مذکور ہیں اس کو بیت فرما لیتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ میں نے تجھ کو کلام سے بیت کر لیا خدا کی قسم آپ کے دستے مبارک نے بیت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا محض زبانی ارشاد سے بیت فرماتے تھے اور مسند احمد اور موجم تبرانی میں اسما بن تیزیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاؤصافی ہم نسا ولا کن آخ علیہ ہنّا با اخذ اللہ علیہ یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا صرف اللہ کی اطاعت کا عہد لیتا ہوں انصار کا قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا اپنے اسلام کا اعلان کیا مدینہ کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر بعض بوڑھے ہنوز اسی قدیم بت پرستی پر نہایت سختی کے ساتھ قائم تھے من جملہ ان کے عامر بن جموح قبیلہ بنی سلما کے سردار بھی تھے جن کے بیٹے معاذ بن عامر بن جموح ابھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیتھ کر کے مکہ سے واپس آئے تھے عمر بن جموح نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی امر بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے ایک رات خود ان کے بیٹے معاذ بن عمر نے اور معاذ بن جبل نے اور بنی سلما کے چند نوجوان مسلمانوں نے مل کر یہ کیا کہ عمر کا بت لے جا کر ایک چوبچہ میں اوندھا کر کے ڈال دیا جب صبح ہوئی تو عمر بن جموح نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ خدا غائب ہے کہنے لگے افسوس نا معلوم ہمارے خدا کو کون لے کر بھاگا اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے دیکھتے کیا ہے کہ ایک چوبچہ میں اونڈا پڑا ہوا ہے وہاں سے نکال کر اس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی جب دوسری شب ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اس بت کو گڑے میں ڈال دیا جب صبح ہوئی تو عامر بن جموح اس کو تلاش کر کے لائے نہلایا اور خوشبو لگائی جب کئی روز متواتر اسی طرح گزرے تو عامر بن جموح ایک روز تلوار لائے اور اس بت کے کاندھے پر رکھ دیا کہا واللہ مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ کون شخص تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہے تیرے میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو یہ تلوار موجود ہے تو آپ اپنی حفاظت کر لے جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے تلوار تو اس بت کے کاندھے سے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اور اس کے بت کو ایک رسی میں باندھ کر کسی گھڑے میں لٹکا آئے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بت غائب ہے عمر بن جموں تلاش میں نکلے دیکھا کہ بت اور مرا ہوا کتا دونوں ایک رسی میں بندے ہوئے کنویں میں لٹک رہے ہیں دیکھتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور بت سے مخاطب ہو کر کہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ذلیل نہ ہوتا اور اسلام لے آئے اور اللہ چل جلالہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے اس گمرہی سے نجات دی اور یہ شہر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے یہ خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں بن کر کنویں میں نہ لٹکتا اف ہے تیری خدائی پر آج ہم کو اپنی صفاحت اور بدعلی معلوم ہوئی ہم تھے اس خداوند وند زلجلال کی کہ جو بڑا احسان کرنے اور رزق دینے والا اور جزا دینے والا ہے اسی نے مجھ کو احمد مشتبہ خدا کی ہدایت یافتہ نبی امین کی برکت سے اس گمرہی سے بچایا قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاؤں گزشتہ تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور نار جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں جو خدا ہے بیت حرام کا اور اس کے پردوں کا اور اس کی تصبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں بقدر شمار گناہ کے اور بقدر بارش کے قطروں کے اس نے مجھ کو ہدایت دی دراحال کے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی میں اور منات اور اس کے ہم جنس پتھروں کا حلیف بنا ہوا تھا اور بڑھاپے کے بعد اللہ نے مجھ کو اسعار یعنی بت پرستی سے چھوڑایا قریب تھا کہ اسی بت پرستی کی ظلمت اور تاریکی میں ہلاک ہو جاؤں ایمان لانے نے اس کی تلافی کر دی اے خدا خلائق جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک برابر تیری حمد اور ثنا اور تیرا شکر کرتا رہوں گا اس کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو اشعار ختم ہوئے